وفی دلی کم بلا امریکم اویم صورت البقرہ آیت نمبر 49 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع کی ہے آل فرعون سے مراد فرعون اس کا لشکر اور اس کے پیروکار ہیں قرآن کریم کے ذکر کردہ واقع کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعویل اسے یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے والے ہر بچے کو ہر لڑکے کو ذبح کر دیا جائے بنی اسرائیل ان پریشانیوں سے گزرتے رہے یہاں تک کہ سیدنا موسا علیہ السلاۃ وسلام ابروط ہوئے اور انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا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 وفی بلاء من عظیم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور سورہ شعراء آیت نمبر بائیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَتُ تَمُنُّهَا أَنْ عَبَّتَ بَنِي <إِسْرَائِيل> اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یعنی یہ سارے کی ساری محترم بھائیوں اور بہنوں دلیلیں ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل ان پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں کیں جبکہ وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں اور ابتلاؤں کا شکار تھے لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی حدود کو توڑا اللہ کے احکامات کو توڑا اس کے نبیوں کے احکامات کو توڑا اس کی کتابوں کو بدلا تو یہاں سورہ بقرہ میں اگلی آیات میں بھی یہی تذکرہ ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ